کہ وہ یقین اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے وہ اپنی اپنے جسم کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اسی لیے اللہ والوں کو عارف بلّہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والے وہ نہ اللہ کو تو سب جانتے ہمیں اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے تو یہ بات تو سب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے اور کسی کو اس, کوئی اس, کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے اس کی بیوی نہیں ہے یہ باتیں تو مجھ مجھے اور کو